آج آپ صورت الاخلاص کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ کل قل قل قل پر پڑے لام کو اچھی طرح باری قل قل قل هو کل هو واہ اب یہاں دیکھیے قف پر ہوگا لام باریک ہو وا یہاں اللہ کا اسم ہے اسم میں ذات اس کا قاعدہ پڑ چکے ہیں کہ یہ درمیانی جو لام ہے یہ اگر پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس کو پر کر کے منہ بھر کے پڑتے ہیں چونکہ واؤ پر زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑیں گے ہوا اللہ اس طریقے سے ہوا احدن ہے لیکن یہاں آیت ختم ہوتی ہے لہذا دال ساکن ہو جائے گا اور اس کی صفت خلقلا ادا کریں گے احاد کر کے پڑیں گے اور دوسرے یاد رکھیے کہ سب سے پہلے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے لازم ہے بسم اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر سورت سے پہلے اس سورت کا جز ہے یہ لہٰذا جب بھی کوئی صورت پڑی جائے گی اس سے پہلے بسم اللہ ہوگی سوائے سوراج توبہ کے کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے کل ہو او یہاں پھر دیکھیے الیک پر زبر ہے لہذا اس میں اللہ کا لام پر کر کے پڑھا جائے گا اسی طرح سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے یہ پر ہوگا اب دال کے اوپر پیش ہے آیت ختم ہونے کی وجہ ساکن کریں گے اور سکون کی وجہ سے صفت قلقلہ ادا ہوگی اللہ ایک اور قاعدہ یاد رکھیے جب آپ اس آیت کو اس آیت سے ملانا چاہیں اب یہاں دال کے اوپر دو پیش تنمین ہے اب تنمین کی وجہ سے یہ الف کی زبر گر جائے گی اور ایک چھوٹا نون پیدا ہوگا زیر کے ساتھ تو اس کو ملانے کی صورت میں یوں پڑھیں گے کل ہو وم لاہدو نیلا مد اب اس صورت میں نیلا جب کہیں گے تو یہ اسم میں اللہ کا لام پھر باریک پڑا جائے گا آپ ملا کے ان دونوں کو پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک نون کتنی پڑا جائے گا کل ہو واہ احد نیلہ مد اس طریقے سے لم یا لید لم یہاں میم ساکن ہے تیوہار شفوی ہوگا دال ساکن ہے صفت کلکڑا لم یا یہاں بھی میم ساکن ہے آپ کو معلوم ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کو چھوڑ کر باقی چھبیس حروف میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں میم کا اظہار ہوتا ہے لمہ نہیں کرتے یو لید لال ساکن ہے صفت قلقلہ یہاں وقت کی صورت میں بھی یا دال ساکن پڑا جائے گا اور وصل کی صورت میں اگلی آیت سے ملانا چاہیں گے تب بھی یو لد ہی پڑے گی یہاں ولم ولم <وزر> دیکھیے یہ ایک علامت ہے پانچ کی یہ قائم مقام آیت کے ختم ہونے کے دائرے کی ہوتی ہے لیکن اوپر ہے لا لکھا ہوا جس کے معنی ہے کہ یہاں وقف نہ کریں بلکہ ملا کر پڑے یہاں مین پر اظہار ہوگا اب نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے آپ نے نون ساکن تن کا جو قائدہ پڑھا ہے ادغام کا اس میں تھے چھو یرملون لیکن ان میں دو تھے ایسے جہاں ادغام بغیر غنہ ہوتا ہے وہ تھے لام اور را نون ساکن کے بعد جب لام آ جائے تو وہاں ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا اب نون نہیں پڑھا جائے گا کاف کی آواز لام سے سیدھی ملے گی یا کل لہو پڑے گی ف یہاں ون دو زبر تن ہے لیکن آگے حمزہ بشکل علیف آ گیا جو کہ حروف حلقی میں سے ہے لہٰذا یہاں اظہار حلقی ہوگا احادن ہے چونکہ یہاں آیت ختم رقو بھی ختم ہے دال ساکن ہے وقت کریں گے لہٰذا دال ساکن ہو جائے گا کف ون احاد ون سجاد سب سے پہلے آپ پہلی دو آیتوں کی تلاوت کریں شابش امد اگلی دونوں آیتوں کی تلاوت محبوب آپ کرے شابش والد